وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ اور بے شک ہم نے فرونیوں کو پکڑ لیا بس کہلی کے عذاب سے بارشیں بند ہو گئی زمینیں خشک ہونے لگیں وہ مِنَ و اور پھلوں کے نقصان سے پکڑ لیا لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اب درخت میں پھل ہوتے سوکھ جاتے پکنے سے پہلے خراب ہو جاتے اور عجیب معاملہ تھا کہ بارش نہ ہونے کے باوجود بنی اسرائیل کے کھیت سر و شاداب تھے ان کے باغات سر و شاداب تھے تو یہ بتانے کے لیے تھا کہ فرونی فرونی سمجھے یہ اللہ کازاب ہے لیکن انہوں نے اپنی سوچ کے رخ کو چینج کر دیا انہوں نے کہا پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا یہ موسا علیہ السلام نے ہمارے بتوں کی مخالفت کی ہے اور ہمارا خدا نعوذ باللہ نوزب اللہ جو فروان ہے اس کی مخالفت کی ہے تو نوسط آ گئی ہے نوردب اللہ کہ اس لیے بارشیں بند ہو گئی ہیں فعدہ جا اتحم الحسن اتم قلعہ اور جب ان پر کوئی نعمت آتی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے آئی ہے یہ ہماری صلاحیتیں ہیں ہماری محنت ہے سئی اتوی یتو یارو بوسا مما ماہو اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو وہ حضرت موسا علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے یعنی نوودہ نظال انہیں منوج سمجھتے اللہ سن لو ان نما تو ان کے لیے عذاب شدید اللہ کے پاس ہے اور ساری نحوستے جو ہیں وہ خود انہی کی وجہ سے ہیں ان کافروں کی وجہ سے ولیکن اکثر, لا لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ جب کچھ مل جاتا ہے کوئی کامیابی ہو جاتی ہے تو ہم اپنی بڑائی اور غرور و تکبر کرنے سے فارغ نہیں ہوتے جی میں نے کیا جی میں نے یہ کر دیا اور جب مصیبت آتی ہے تو ہم بڑی ہی عجزی سے کہتے ہیں ہاں بھئی کیا کرے نصیب میں لکھا ہوا تھا اللہ کی مرضی حالانکہ طریقہ کار یہ ہے کہ مصیبت آئے تو اپنے نفس کا قصور کہیں اور نعمت ملے تو کہیں یہ اللہ کا فضل ہے ہمارا تو کوئی کمال نہیں ایک اور چیز کہ بدشگونی وہ حضرت موسا علیہ السلام اور مومنوں کے متعلق بدشگونی لیتے تھے اور آپ پہلے سن چکے ہیں کہ بدشگونی حرام ہے تو کسی مسلمان کے چہرے کو آپ نے دیکھا صبح سویرے کوئی نقصان ہو گیا تین چار دن کے بعد پھر صبح سویرے اس کی ملاقات ہو ہوگی پھر نقصان ہو گیا تو لوگ بد شگونی لیتے ہیں کہ جب بھی صبح اس کا چہرہ دیکھ لو نا دن بہت ہی برا گزرتا ہے ایسا سوچنا حرام ہے اور جیسا آدمی بد بدشگونی لے گا ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا تو ہوگا پھر اب آئندہ اس کا چہرہ جب بھی نظر آئے گا یا چہرہ نظر آئے یا نہ آئے عذاب کے طور پر اس پر یہ مصیبتیں آئیں گی تو بندے کو ایسے خیالات نہیں سوچنے وقالو اور وہ بولے مہ من بھی تسہارانا بہا اب چونکہ فرون نے پروپیگنڈا کر کے جھوٹی باتیں پھیلا کر تہمتیں لگا کر اس نے ان لوگوں کے ذہن بنا دیا تھا کہ موسا علیہ السلام جادوگر ہیں تو لوگ بولے کہ اے موسا آپ ہمارے پاس کوئی بھی نشانی لے کر آئے اور اس کے ذریعے ہم پر جادو کریں کچھ بھی کر لیں فمان کبھی نیند ہم آپ پر ایمان ہر نہیں لائیں گے طوفان پھر ہم نے ان پر طوفان کو بھیج دیا چونکہ قحط سالی تھی قہد سالی کے بعد بارش ہوئی یہ بڑے خوش ہوئے اور کہا دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو حالات ہیں یہ تو ایک سسٹم ہے تیز بارشیں ہوئی بارش رکنے کا نام نہ لے اور سیلابی کیفیات پیدا ہو گئی اور فرونیوں کے گھر پانی سے بھرنے لگے یہاں تک کہ پانی سے اتنے بھر گئے کہ آدمی جب اس گھر میں کھڑا رہتا تو صرف اس کا چہرہ باہر ہوتا باقی سارا جسم پانی کے اندر ہوتا اور اللہ کی شان برابر میں بنی اسرائیلی مسلمان کا گھر ہوتا اس کے گھر میں پانی کا ایک قدرا نہ جاتا بڑے پریشان ہوئے چیخ پڑے کے پاس گئے یہ جادو ہے وہ علیہ سلاتو وسلام تمہیں ڈرانے کے لیے کرتے رہتے ہیں سات دن تک یہ عذاب مسلط رہا سات دن کے بعد یہ پانی اتر گیا جب پانی اترا تو ہریالی ہو گئی اور کھیت سس سلو شاداب ہو گئے فیرون نے کہا دیکھا میں نے نہ کہا تھا یہ تو بارش تمہاری رحمت تھی دیکھو کتنی ہریالی ہو گئی ایک مہینہ اس طرح سکون سے گزرا والجرادہ جرادا بس ہم نے ان پر جراد کو بھیج دیا جراد ٹڈیوں کو کہتے ہیں ٹڈی کہ غول کے غول آئے اور اتنی زیادہ تعداد میں آئے کہ آسمان میں نظر نہ آتا یہ ان کے کھیتوں کو وہ چاٹنے لگے ان کے کپڑوں کو چاٹنے لگے یہاں تک کہ وہ ان کے لوہوں کو اور دروازوں کو کھڑکیوں کو کھانے لگے بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیسی ٹڈیاں ہیں کہ یہ لوہا بھی کھا جاتی ہیں اور لکڑی بھی کھا جاتی ہیں یہاں تک یہ سوتے تو صبح اٹھتے تو ان کے کپڑے جگہ جگہ سے ٹڈیاں جو ہیں کھا چکی ہوتی نہ یہ سو سکتے نہ جاگ سکتے بڑی شدید تکلیف میں تھے سات دن تک یہ عذاب مسلط رہا پھر اس کے بعد ایک مہینے کے لیے عذاب ٹل گیا <وَالْقُمَّلَة> مل قمل کو ہم نے بھیجا اس کے بعد قمل ایک چھوٹا سا کیڑا ماں مبصرین نے فرمایا جسے گن ہے کوئی چھوٹا سا کیڑا تھا وہ آیا اور جو ٹڈیوں کے کھانے سے جو چیز بچ گئی تھی قمل نے وہ سفایا کر دیا یہاں تک کہ فیرونیوں کے بال کو بھی کمل کھا گئے ان کی بو کو سر کے بالوں کو ان کی پلکوں کو کھا گئے ان کے جسم کے کھال کو کھانے لگے گچی کو پخار کرنے لگے سات دن تک یہ تکلیف رہی یہاں تک کہ اگر وہ بوری لے کر وہ چکی پر جاتے کہ گندم کی بوری سے آٹا بنائیں گے تو بوری کا بہت بڑا حصہ جو ہے چکی تک پہنچنے سے پہلے پہلے غائب ہو جاتا کہ کمل جو ہیں اس سے چمٹ کر اس کو بڑی تیزی کے ساتھ کھا جاتے ہیں اب ایک مہینے کے لیے پھر عذاب ٹل گیا وہ دفاع دیا ہم نے ان پر مینڈک بھیج دیے دفاع دیا کو کہتے ہیں ان کے کھانوں میں ان کے سالن میں ان کے کپڑوں میں ان کے بستروں میں ہر چیز میں مینڈک گھس جاتے ہیں یہ منہ کھولتے تو مینڈک ان کے منہ میں چلا جاتا وہ فریر نے اس مینڈک کی جو تفاصیل بیان کی ہے بڑی عجیب و غریب ہے اور بڑی حیرت میں مبتلا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے اب سات دن کے بعد یہ عذاب ٹل گیا ایک مہینے کے لیے وہ دما دم کے معنی خون ہم نے ان پر خون کا عذاب بھیجا جو بھی پینے کی چیز ہوتی وہ خون بن جاتی اب فرون نے کہا یہ تو جادو ہے تو مسلمان جس میں سے پانی بھرتے ہیں تم بھی اسی کنویں سے پانی بھرو تو مسلمانوں کے ڈول میں پانی آتا اور فرونیوں کے ڈول میں خون آتا اب وہ پیاس سے بلکنے لگے تو فرون نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک ہی کٹورے سے پانی پیو تو مسلمان چونکہ اس کے غلام تھے تو مسلمان جس کٹورے سے پانی پیتے مسلمانوں کے منہ میں پانی جاتا اور فرونیوں کے منہ میں خون جاتا یہاں تک کہ وہ پیاس سے بلکتے ہوئے پتوں کو چوسنے لگے پتوں کو چباتے اور چوستے تو ان سے بھی جو رس نکلتا ہے وہ خون بن کے ان کے منہ میں جاتا سات دن تک کے عذاب میں مبتلا ہوئے پھر نے کہا یہ جادو ہے تو ان لوگوں نے کہا ہر دفعہ تو یہ کہتا یہ جادو ہے یہ کیسا جادو ہے کہ ہم ایک ہی پیالے سے پانی پیتے ہیں تو ہمارے منہ میں خون جاتا ہے ان کے منہ پانی جاتا ہے آیات تین الگ الگ, الگ نشانیاں الگ الگ عذابات ان کی طرف ہم نے بھیجے لیکن فست تک پھر بھی ہدایت پذیر نہ ہوئے انہوں نے تکبر کیا وہ قوم مجرمین وہ ظالم گناگار مجرم قوم تھی وہ لما ولیم رجزو اور جب ان پر کوئی عذاب آتا آلو کہتے یا منہ سد مسا علیہ السلام ہمارے لیے دعا کیجئے رب بگا اپنے رب سے بما آحیدہ آئندہ کا جو اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا خب ہم ہمارے لیے دعا کریں لائن کا شفتا انجا ہر دفعہ وہ وعدہ کرتے اگر آپ نے ہم سے اس عذاب کو دور کر دیا لنو مینن لا ضرور بضرور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے ماں مَعَكَ بَنِي اسرائیل اور ضرور بضرور ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے پس جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے یہ عذاب ایک مہینے کے لیے دور ہوتا الا جن ہوم ایک ایسی مدت کے لیے دور ہو جاتا جو مدت تک وہ پہنچنے والے تھے ایک مہینے کے اندر انہیں مہلت دی جاتی کہ وہ توبہ کر لیں اضام یون کسوم اس وقت وہ اپنے وعدے کو توڑ دیتے اور پھر منہ پھر لیتے آخرکار کار تقنہ منہ بس ہم نے ان سے انتقام لیا اور ڈھیل ختم ہو گئی اغ رق نہ ان سب کو سمندر میں غرق کر دیا ان رب بھی آیا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے وہ کانو انہا غافلین اور وہ ان آیتوں سے غافل تھے وہ او رس نل قومل کانو وہ قوم جو زمین میں کمزور تھی ہم نے اس قوم کو زمین کا بادشاہ بنا دیا وارث کر دیا مشارق مغار بہلتی اس زمین کے مشرق اور مغرب ان کے قبضے میں دے دیے جس میں ہم نے بڑی برکتیں رکھیں یعنی مصر اور شام کی انہیں حکومت دی وہ تمت کلیمت اب الا بنی اسرائیل آپ کے رب کے کلمات یعنی وعدے جو بھلائی کے وعدے تھے وہ بنی اسرائیل پر پورے ہوئے بیمار سبرو اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا تو صبر کا نتیجہ یہ ملا کہ فرعون ہلاک ہوا فرونی ہلاک ہوئے اور راحت و سکون چین انہیں ملا اور حکومتیں ملی وہ دم مرنا ماں کا نہ یسناؤ اور ہم نے ان چیزوں کو مٹا دیا جو فرعن اور اس کی قوم بنایا کرتی تھی وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اور جو وہ محلات بناتے تھے وہ بھی ہم نے مٹا دیے رو دب دبا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا فرعون کا واقعہ ظلم کرنے والوں گناہ کرنے والوں کے لیے عبرت کا نمونہ ہے جس نے چار سو سال حکومت کی تقریباً جس کا روب دب دبا یہ تھا کہ پورا مصر اس کا غلام تھا اس کا روب دب دبا یہ تھا کہ لاکھوں فوج اس کے پاس تھی اور عالم یہ تھا کہ جاسوسی کا نظام ایسا تھا اس کے پاس اس دور میں بھی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے فرا کو پتہ چل جاتا اتنا اس نے مضبوط نظام بنایا لیکن جب اس نے گنا کیے اور سرکشی سے باز نہ آیا آخر کار تباہ ہو گیا تو اسے چار سو سال کی ڈھیل ملی اگر آج کے دور میں کسی گناگار کو پچاس یا سو سال کی ڈھیل مل جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے اللہ راضی ہے کہ میری پکڑ نہ ہوگی ایک نہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے دنیا کے اندر بھی مشکلات آتی ہیں تاکہ ہم سمجھ جائیں بڑے نادان ہوتے ہیں وہ لوگ بیماریوں میں مشکلات میں سمجھنے کے بجائے وہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ نہ جانے ہم سے کون سی خطا ہو گئی ہم پر کیوں مصیبت آ گئی ہم تو بڑے نیک ہیں ہم تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے نہ جانے کون سی خطا ہو گئی یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کا کرم ہے کہ زمین پھٹ نہیں جاتی آسمان اوپر سے پتھر نہیں برساتا یہ اس کا کرم ہے ورنہ ہم تو اتنے گناہگار ہیں کہ یہ سب کچھ ہو جائے تب بھی کم ہے اللہ کی بارگر چیپ کی توبہ کریں عقلمندانہ لوگ پریشانی کو اپنے لیے توبہ کا ذریعہ بناتے ہیں لیکن آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر کسی پر پریشانی آئے تو نماز جو پڑھتا ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے اور اس کو آپ کہیں کہ بھئی آپ پانچ وکی نماز پڑھیں بڑی بے شرمی سے کہتا ہے کہ ذرا آج کل ٹینشن میں ہوں ذرا مسائل سے فارغ ہو جاؤں اور پھر نماز شروع کروں گا ارے اگر ٹینشن میں ہو تو نماز تو اور زیادہ پڑھنی چاہیے اگر پریشانی میں ہو تو اللہ کو تو اور زیادہ یاد کرنا چاہیے یہ تو کیسا شیطانی وار ہے کہ خصیرت دنیا والا آخرہ دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جا وزنا بھی بنی اسر بہا اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار لگا دیا فرعن سمندر میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل سمندر کے پار ہو گئے فأتو على قومی یا کفون اعلی اصنا مل بس منی اسرائیل ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کی پوجا کر رہی تھی وہ بتوں کے سامنے سجے کر رہے تھے بتوں کی پوجا کر رہے تھے وہ سین فرماتے ہیں ان کے بت گائے کی شکل کے تھے تو اس گائے کی شکل کے بتوں کی وہ پوجا کر رہے تھے قوال وہ بولے موسی جعل لنا علا ہن ایمو علیہ السلام ہمارے لیے بھی کوئی خدا بنا دیں کماں لہم آ جیسا کہ ان کے لیے کئی خدا ہیں انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اپنا رب نظر نہیں آتا یہ دیکھیں اپنے بتوں کے سامنے سے دے کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی اللہ کی کوئی شکل و صورت نوز میں مظالق بنا دیں تاکہ ہم عبادت کریں تو تصور میں یہ رہے اور ہم اسی کے تصور کے ساتھ عبادت کریں حالانکہ ان کی نادانی ہے اللہ تعالیٰ شکل و صورت سے پاک ہے اگر کوئی اپنے خیالات سے کوئی صورت بناتا ہے تو وہ بت ہے اور اس کے سامنے سجا کرنا یا اس کے لیے عبادت کا خیال کرنا یہ پوجا اور شرک ہے قالا ان نقم قومن حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم نادان قوم ہو جاہل قوم ہو کہ ایسی الٹی سیدھی سوچ رکھتے ہو اور جہاں تک تعلق ہے ان پجاروں کے بتوں کا انائی ماہم ما فی بے شک یہ لوگ جس پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں یہ پوجا پاٹ تباہ کر دی جائے گی اور یہ لوگ بھی تباہ ہوں گے وہ باقی ما کانوں یا ملون اور جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ کام باطل ہے غلط ہے اولا اللہ ابی کو الاحن آپ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو تمہارے لیے خدا بناؤں و ہوا فق والم علمی حالانکہ اس رب نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی اور تمہیں اتنی برکتیں دیں کہ تمہارا یہ مطالبہ کرنا اور ایسا خیال رکھنا بہت بڑی ناشکری ہے وہ عید اور یاد کرو انجئی ہم نے تمہیں نہ جان دی من آل فرعون فرعونیوں سے سوء العذاب فرعونی تمہیں بہت تکلیف دیتے تھے ابنا اکم وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے وہ یستاحیوں نسا اور وہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے وفی بلا ام عوین اور اس واقعے میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی بڑا امتحان تھا اب تمہاری دشمن قوم ہلاک ہو گئی تمہیں فتح و نصرت مل گئی تو سمندر سے پار ہو کر ہی تم نے ایسی ناشکری کی بات کر دی اب آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ واپس مصر چلو اب مصر گئے تو مصر میں فرونی اور فرعون تو ہلاک ہو چکا تھا ان کے محلات تھے ان کے سامان تھے ان کے زیورات تھے تو اس مصر کی حکومت بنی اسرائیل کو مل گئی اور فرونیوں کی چیزیں وہ استعمال کرنے لگے تو بنی اسرائیلی یہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب لے کر آئے جس میں شریعت کے حکام ہوں اور ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں حضرت مورسا علیہ سلاۃ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ میں ایسی کتاب لے کر آؤں گا اب جب فرعن غرق ہو گیا پھر اس قوم نے مطالبات کی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارہ کے وطہ نے آپ سے فرمایا کہ آپ کو پر آئیں اور تیس راتوں کا آپ وہاں پر اعتکاف کریں اور تیس دن وہاں پر روزے رکھیں